اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے نبی پاک کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی पिला اے اللہ قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ اپنے نبی کی وایت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما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 راتوں میں کیا دعا یاد کرنا دعا آپ نے پرمایا یہ دعابا اللہ عمل بڑو بھائی اللہ ان کا فبل العفو ہب الفوی اللہ ان کا فبل تو ہبل افواہ